الحمد اللہ وفار تو إِنَّ وَلَبَيْتٍ ضِعَالٌ لِّلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ آمَنَ ٱللَّهُ صَدَقَ ٱللَّهُ مَوْلَانَا ٱلْعَزِيزُ صَدَقَ وَبَرَّ لَقَدْ جَاءَ رَسُولُهُ ٱلنَّبِىُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْلَبِنَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا صلات وصلام وليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلات وصلام وليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا راحت العاشقي قدر دوست و بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے مولا تعالی. نفس نفسانسانوں کے ہر شر ہر سپنے تاری رحمد فرمان ہات ہی خاطمہ بالخیر دی دولت مالا مال فرما ویما وقت ہو گیا مبارکے دے دے اللہ شریف کی تعمیر چند روایات جناب دے سب پہلی گل یہ رکھ لو کہ سنی سنائی گل بغیر تحقیق دے بیان کرنا اس روایت کے مطابق جناب سامنے جو بھی بیان کرنا کوشش کرنا کہ بندہ خود پڑھ کے تحقیق کر کے بیاں ہے نے وہ گلازرگٹ کے یقین انہوں دی سان تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کوئی نمی گل ہوئی ہے کوئی نمی روایت آئی متعلق ہی کوشش کری دی یار بندہ پڑھ کے بیان پہ سابق جہمت ال مبارک روایت بار بیان تفصیری عزیزی کے حوالے اور تفسیر عزیزی والے نے نقل کی ابلیا ساخر کے حوالے میں فری یہ فر کے بیان کیتی ہے اگو کتاب جانا جا مسنف جانب تو وقت تھوڑا گلا دو کرنی پچھلے موضوع کی مناسبت پھر اس بعد بفکر اسلام سلطان العلماء دا آئے رسالہ نواں لکھا لیا وہ متعلق بھی چند منٹ جناب جی وہ ذہن سازی بھی کرنی ہے اس مسئلے, اس مسئلے بھی بیان ہے اتنیاں اتنی برکت اور والا والا رفت کہ جس دی برکت اور ہدایت رب العالمین نے خود بیان پایا مخلوق دی گل نہیں ہے خود خا لے کے حرم شریف دی شریف برکت ہدایت خود بیان اور بیان کرنے کا مقصد اور سا قوم کس حالت جا کہ اساں اور گھر تو भर, محروم اور رحمتوں خود رحمت مولا نے یہ سناہ مقابلے پیش آ گئے کہ وہ دل بھی آیا کہ بےس اللہ شریف بھی بند کیا گیا اللہ شریف بند ہو جاگے تو پھر یہ سمجھ لیا کہ برکت بوے بھی بند ہو گئے ہدایت رقمت بوائے بھی بند ہو گئے مبارک عالمین کے لیے برکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت اور دوسرا مقصد یہ کہ اساں صوفیات و اللہ تعالی دے ولیاں توں ای گل سنی اے پھر صوفیات دیاں کتاباں وچ پڑھی اے کہ جس ویلے حج بند ہو جاوے اور بیت اللہ شریف بند ہو جاوے سبحان اللہ یعنی تمبی بھی تمبیح بھی یہ گلے اور دوسرا کاباس اللہ شریف دی عظمت نی کہ ایک عظمت کا پتا لگے اور دوسرا تنبی ہو جائے اچھا وقت جائے ادرت سی گلا آدم علیہ اسلام نے بحس اللہ شریف تعبیر اللہ وقت گزردا گیا وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مکمل تفصیل وقت گیا علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا حضرت ضروریت آپ کی اولاد کے اندر نبی رہے جڑا بھی, بھی دور آیا جوڑا زمان آیا کسے زمانے اندر یا کسے دور کا شریف دی جڑی بنیاد سی نہ نیح سی نرک نہ آدم عمارت اگر عمارت شریف جڑی ہے زمین توں توں ملن... رہی لیکن جی نے اپنے نبی ہوں رکھوا دی بنیاد نو ہر در دور درد اوے رہیے ہر زمانے دے اندر اوے ریے ہٹا کے وقت آیا زمانہ آیا حضرت علیہ السلام اسلام را. اور حضرت قوم تھے طوفان آیا جن طوفان نو آخیا اور وہ اتنا سارا طوفان سی کہ انہیں ہر شہر ملازم کر گرا بعد بیت اللہ شریف نوا لے یعنی فضیلت کہ جس کی حفاظت مولا سونا خود فرما رہے تعمیر جیڑی وہ اپنے نبی اپنے خاص لوگوں فرشتیاں کروا رہے الگرد وقت گزر پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا اور ایسا وقت آیا کہ جس وقت دے اندر مولا سو لینا نبی باب حضرت سید ابراہیم السلام تو عمارت شریف سی یہ گل ذہنی چھ لو تاریخ نہ حدیث ہوئی نہ قرآن, قرآن حدیث قرآن سے گل ہی پکی ہے نا شک ہی نہیں ہوں لیکن جاون تاریخ اختلافات لکھا ہوں نقل ہے کوئی تو تاریخ ہے اس اختلاف نڑ کے بہ رہنا تاریخ تاریخ کہ امارت شریف جی بی وہ گر سی نشان, نشان بھی مٹ چکے سن, سن, سن لیکن, لیکن وہ بنیادی nice مولا سہنے بنیاد حضرت سید انہیں ابراہیم علیہ السلام نے آ کے پھر دوبارہ تعمیل فرمائیے حضرت ابراہیم نبیا قربان مولا سونے فرمایا ربحو پی کل ما دتم ہوں کال ان جائے لوک لا سی مالا یا سوالی مولا سونا انشاد فرماندر فرمایا ابراہیم بنیا بنیا بال بنا دے ابراہیم نو آزمایا بات اندر،, اندر مولا سونی ادرت سی سنا ابراہیم نو آزمایا یعنی امتحان چ پایا آتمشم پایا مولا سونا جدو اثا ابراہیم نو آزمایا سابت قدم رہے نے جدو حضرت ابراہیم نے سابت پتنی اظہار فرمایا مولا فرماؤں گا پھر اص حضرت ابراہیم نو امام جنایا جدو حضرت تو سہی حضرت سیدنا ابراہیم نے شادی سابے داری بے امتحان کے اندر ثابت قدم دم رہے نے جنابے والی کو اپنی گلا پوریا کر وکھائیا ساڈے امتحان سب سادلہ فرماؤں میں اصا اے ابراہیم جا ساب اپنی قوم کا ایمان بڑا آپ سرکار فرمایا قوم دا باپ خالی قوم نہیں بلکہ دا باپ بڑا خدا دکھمگر دی اولاد نبیا دیا کسی کوئی غوث کتب جم پوے کسی کوئی ابدال کلندر جم پوے بندہ اس گھر کی عظمت نو نہیں بیان کر سکتا جس دی اولاد تا مولا سوڑا فرما فرمایا وی پل قربان جاؤں وقت آیا آپ سرکار مولا سونے مولا سونے نے اپنے نبی حضرت ابراہیم سرکار حکم فرمایا ابراہیم حکمت کی کرا مولا نے فرمایا حکمت بھی کھول جان گیا رات بھی کھل جان گے ابراہیم اپنے بیٹے بیٹے مطلب جب جی کوئی شہ نہیں ہے سی حرم پاک حضرت نے उस वासी पारा फरमा नवे सिर को आबाद फरमाया फिर इब्राहिम इस वासी के ایسی دو وادی غیر ہے حرم پاگ پر ہے سوچ بیابان ویران کوئی شہ اگدی نہیں ماپی تی وادی نو پھر دوبارہ آدھ پر وقت آج تکمت ہساں دسنے مولا نے اپنے پاک خلیل دسیا نشان درمائی ابراہیم ساڈا عزت آڈا فضیلت آرم ساد اتنیاد نم سر تو سو کام فرمانے یا مولا سنیا میں بارے جہی لا ادار کروا واقع کہ نبی جانتے رہتے اللہ نبی <اللہ> <اللہ> بہت لے کے گلوں کے جو ہے نا پھر انہوں روز عام نہیں سمجھتے اب جی آم نے متعلق لیکن میری مکان ہوگا اصل حکمت راتا ہوں مولا سونا اپنے خاصا نو کئی خاص ہونے میرے دادا گور ورگے جنہیں پتہ لگتا ہے کہ مولا سونے پھر دوبارہ اگر ابراہیم سرکار نشان روایات دوبارہ آسمان بدل کا ٹکڑا بنا کے میں اللہ شریف مولا نے بدل بنا کے جس روخیادہ صحیح رخ بدل کے ٹکڑے نو بڑا کے بھیجیا ہے ٹھہرا بدل دے جتھے بنیادا سن بیریف دیا ٹھہرا دے جناب والی حضرت سیدنا ابراہیم سرکار گئے جناب تعمیر ابراہیم فرمائی خدا جس شہادت فرنی یا جس شہ کی حفاظت فرما جن گزر جان حالات ہلاک جان مولا سونا قربان جام رب سید رائے ابراہیم سرکار پھر دوبارہ بیت اللہ شریف بڑے جی آپ نے تعمیر بڑی عرصے تک بلکہ قربان جاواں اگر میرا نہیں مولا سونے نے مولا سونے نے مقام فرایا نے اپنے گھر اپنے گھر اندر فرماؤن نشانیاں نے مولا نے فرما فرمائی مقام مقامی جدو اللہ شریف منی فرمو سنگ حضرت ابراہیم باغ آپ سردار دے جلو سر مختلف, مختلف نے, باد فرمو قد پتھر نہیں اندر .oh جنت جنت مولا جنت نے اپنے خلیل حجر سی زمانے رنگ تبدیل رہے مقامی سی اور حضرت ابراہیم باغ والے آپ سرکار ولے جدو آ مورخین فرمولی نے فرمایا چمکدار یا چمک جناب چمکا چمکیلا جہرا انسا دجرے شانا تو مر رخیم فکر ہی دے یہ نال کے گنا توجہ حقیقت آئے دو تہائی صاف شفاف چمکیلے سن <متنسان> جب آپ شریف خلولہ یہ پتھر اس ویلے آپ سرکار نے جد تعمیر فرمائی مکمل ہو گئی آپ سرکار سے حضرت ابراہیم پاگنے فرمایا جدو پورا فرمایا پورا فرمایا مولا سونے مولا سونے ادرت ابراہیم باگلوکلو عوام دا عوام دا قوم اپنی مخلوق کا امام چبنایا پاستا فرمایا اچھا امام بھی بنایا حضرت سبیر آپ سرکار کی تعمیر کا بھی کرایا قربان جانا ادا گے ادا گے تعمیر جتنی بھی ہوئی آج بھی حضرت اور عظمت عظمت مولا نے فرمایا وہ من سفل جو اس میں داخل ہوا وہ امان میں وہ امن والا اوس خطے مبارک اOS اOS اOS مبارک نے عدمت ہی کہ جس کو داخل ہوئے شکار کرنا شکار کرنا حکمت مولا سونے نے فرمایا شکاری شکاری بند بندے شکار ہو جائے یہ بولا سانسا اپنے گھر دی خصوت اور عظمت رو ظاہر کرم سا کوئی شیر بھی بڑ جائے تو پروجی پر کوئی حرم حرم شیر حملہ نہیں کرے شکار سفت لوگ جن ومن دخل جس تھانو مولا سونے ایڈی عظمت اللہ بنایا اللہ بنایا اور شرم دا مسئلہ ہے کہ جی ہرم پا سو اپنے آپ دا قاتل بھی مل نہ انت جی عزت اور ملی آئے کچھ نہیں جو تو فرمائی مور فر جی اس حدوت کے اندریا دشی جانوا بھی آ وہ بھی سبو اپنے شکار سے حملہ نہیں کر مولا سونے نے امان والی تھان بڑائی ومن دخلا نام جہا یہ داخل ہو جاوے جیڑا داخل ہو جاوے پایں بندہ ہوے ہویں پر ہویے جانور ہوے ہوئے اسوں ان حفاظت رکھ دیں اسوں ان امان دسا حفاظت کرمان والا بنا دیں امن والا بنا جس مولا نوری مخلوم نوری مخلوم تیار جس قوم روایت آ گئی اگر لیکن سنا دے نا بزرگ فرما نے ابراہیم باغ نے آپ سرکار تعمیر فرمایا جی بیت اللہ شریف بلے لوگان کا رجحان خرچ سی تامیر عمارت گر گئی بار کا شکایت یا مولا مخلوق میرے مخلوط قربان مولا سونے نے فرمایا مولا سونے نے فرمایا میں جیڑی جیدیت جیدیت وال مخلوق نہیں جی دفاع گا یہاں لی لیا گاڑی شکایت مالا سونے حضرت برہیم دوبارہ تعمیر تعمیر کر گئے پھر مولا سونے ابراہیم باغیت سریت دلانے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت بہائی بیت اللہ شریف کی فضیلت بہائی پھر قوم نو اللہ شریف وی کہ جڑا جڑا بھی استتاح رکھ لو بویں جتنے بھی ہومت رکھ لا استاد رکھ لئے اتنی مالیت رکھ لائے کہ حجر جات اٹھال ہلال اپنی جان دہ مال بھی اتنی استد ہو میرے مولا سونے سونے نبی شریت قربان جاوا زمانہ بھی آپ نبوت بھی مولا سونے نے جان کی ہمت بھی رکھ لو نے فرمایا ایسا با کھڑا جی بھٹا ہوا ہا فرد بنا تو فرد بنا چن فرد والے اس فرد والے اچھا کوئی anyway. جو نہیں جو ہے چلو یار او وہ پہ ہوئی رکاوٹ پہ ہوئی لیکن دلچسپ محبت سے تو نا توجہ نہیں نکل گئی دنیا تک مولا, مولا, مولا سو دے اسے حصیت فرض کر کہ جتنے پھر اتنی اتنی عزمت جہ سچے دل محبت ہو کیا میرے سونے لبی نے اللہ جو المرہ حاجی دباف کر حاجی یا امرا کر پہلے تو حکم آئیے ملاقات کرو پھر جد ملاقات ہوئے پھر ایسے تو اپنے دعا کرواؤ جاس مبارک اس مبارک زمین سے قدم لا جب اور دے دے دے مستف دعا کرے زمانے بند ہو پھر دو گ اکتہ اکتہ ایسی, ایسی, ایسی قوم مولا سب ہستی کو بچا دم لیا بیت اللہ شریف والے پاس روپر دوسرا یا پھر مولا ہونا اس قوم تختہ پلٹ دے کہ جس قوم کہ نے جی بیت, بیت اللہ شریف کے رب دے مخلوق دے درمیان رکاوٹ حائل دیوار بیت اللہ دیا دیوارا روایتیمت دن بیلا زبان دے ہاتھ دیا گے کن دیا گے ہاتھ دیا گنج لے گا گا اور اپنے سواف کرنے والے بھی سفارش کرے گا خدا <سؤال> دی برکت برکت جدو بند ہو جاتا ہے نہسط اور ادابیب یا پوری قوم کی چھٹی ہوئے یا پھر دشمنا دشمنان اسلام کہ جنہوں نے اسلام والے تنگ کر کے رکھا کہ ہوئے پورا کیا جائے جی استطاعت نہیں پھر بھی مولا سونا سونا سونا اپنے کلوپو اندر بیس اللہ شریف اور جذبے دولت دوسری گل یہ مکالا رسچالے اصل قومل ایسی قوم آوے گی کہ ایوکوں اپنا امام بنا لینا ممبر وہ لوگ آ جانے جنہوں ہی نہیں بالکل لگتا ہے مدار مساجد جیشا دی نفرتمان مسیطا مدارس باندھ دین دا پتا کوئی نہیں جناب استنجے کا پتا کوئی گلا جناب وجہ یہ اس قوم نے سیکھنا شروع کرا دوشل فیسبک وٹس یعنی کہ اس قوم استاد بھی بات لٹ سوشل میڈیا کے کچھ دن تڑی ہلچل بچی ہوئی ہے اشرف آسر انہیں گل کی اپنی تقریر فدق دے معاملے کہ جس ویل اگر سایہ رضی اللہ آپ جدو اکبر رضی اللہ اس وقت آپ جملہ بولے پھر انہیں بعد آخر جائ خ لفظ بولے میری مراد استحادی خطا ہے ہوں یہ ٹھیک ہے میں بارے کہہ رہا کہ جہے لوگ جناب سڑک چوبی گھنٹے یا پھر اتنے بیٹھے یا ہے ایس ایسا جناب ماں بہنا دیا گالا جناب حرامی اس کمینی قوم کا اگر کوئی دین باغ کا مسئلہ ہے دین باغ کا مسئلہ ہے وہ کسے مولوی نہیں چند دن سے اٹھارہ مقابلے کیسا کمینہ کھڑا ہو جائے جنہوں جنابری والا جہی نیت بنائی برادری بڑے سیئر گرام کے صاحب نے پھر جناب میڈیا اور مسلا سی اپنی مسلا یہ لفدے کا پڑھے لکھے لوگ رہتے وہ اس مسلے نو حل کرتے طے کرتے کہ یار غلط یہ مزہ جنشن کا پتہ ہی نہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح شہید ضروری نہیں کہ بندہ پکے اور یہ مسئلہ سونی زبان گرفتار بھی ہو رہا میں یہ نہیں کہ سچ کیا ہے یا غلط کیا ہے یا فیصلے واسطے اصل بزرگ فیصلے کا سہارا آ بندہ پا ہو رہے چٹاخی ہوٹا رہے ہوں مائنج جنابے ہوتے جنابرا شروع کر دیکھتی اس مسلے اس مسئلے کا فیصلہ کرنے اور اس ایس ایس مسئلے حق کی شملہ المکرم سلطان اسلام مجدد ملت ملت ملت حضرت علامتی جس بندے جس دوست بلکہ شوق نہیں پڑھو پتا لگے بھائی یہ جنابے نچن والے مشہور پیرے تریقت پیرے ٹریکٹر جیڑے کٹھے ہوئے پائے پتہ لگے اور ان شا اللہ میرے نہیں دنیا ایک بندے کوئی دو چار پن سات لوگ ٹھیک ہے یہ کوئی چپ ہو جائے گا خاموش ہو جائے گا گندی زبان استعمال کرنی یا بارے یا اس مسئلے زبان دار آپ لیکن میں رشتہ رسالہ پڑے گا بھائی سارے پڑے ضرور ہو جائے گا ہو ایک بار ان پتا لگ جائے گا بھائی سارے ملوں سے پیر کن پڑے ہو جی جنابر الفاظ لکھو ٹھیک ہے استادی خدا دکھ سنگر سونے نبی نے فرمایا جی علم دنیا دکھا جا علم دنیا کیوں اکھا بند کر کے بیٹھے اس واسطے اپنے کلندر دے نال نہ کوئی ہوئی اصل نہیں کوئی پایا حق ye, like غلط جن جناب زبان وبا سی ایسی بلا سی یہ بڑا جلدی فیلتا سی آ فرما تو فرمائیے جدو تاون پھیلیا سات سو اندر ڈری فرمایا ہر پاس ہلاکت ہی ہلاکت ہو گئی نے فیلدا فیلدا مصر چا بڑے جدو مسڑ چڑے آئے دن ب دن لوگوں چافا گیا ہلاکتوں چافا گیا فرمو دنے فرمو دنے فرمو دنے اسان گھر چڑھ دیتے ہیں اپنے آلویال لے کے مسیطا چڑ گئے اپنے بال بچیا مسیحت وڑ گئے لات کا توبہ بادل رو دس جد شروع کیتے نے نصیحت کر دیتے سونے سال کی فرما نے فرمایا جی آیا کر مسیت بند مدارس بند کعبہ تلا بند کی کرو گھر مرن کا انتظار کرو گر چڑ کے اپنے اپنے بستریا موت دسلمان مرد تو فرمائی میدان, میدان جب جنگ جنگ جنگ جنگ ای? no نے صحابہ نے مسواک شروع فرمایا نا آئی یہ دنگ ترکھے کر دنگا پا کر جگہ ہو گئے سارنا ایک نو ملک اور حفاظت ایک سنت برکت کا برکت کافر نس گئے و نسارا چرکیا چکر سلام لینی باوے گھر لے کے سلام نہیں لے سلام لینا بھی ہے ہاتھ کپڑا چار گیا توجہ نہیں جی فرمائی اور انشاءاللہ شاء اسی سلام نہیں <سلام> یہ <سلام> بندہ بیماری چلو سے اسی پھر بھی جپی باغ ملیں یار مسلمان کوئی <سلام> اپنا دل کابر تھوڑا جا کو حوصلہ گھر توجو نہیں جی فرمائی ماس نے اپنے وقت لیکن علاج یہ ہوئی ہے ایک سونے نبی سنت سنت اور سونے نبی فرمایا سنا تو بچو سوچ تو بچو بدکاریاں تو بچو مولا سونے دادا پی جائے پر ویخ ان لوگوں نے اصا گھر چسیت گئے اصل گھر چیت گئے بنا نہیں مسیح چھونا بھی ہے تو مسلا اپنا لے کے آیا تاکہ مسیحت دے مسلے نال جڑا م